پہ نہ جا مطلب مطلب نہیں مطلب کہ معرفت مکمل کٹھی ساری لبنی چاہیے روزانہ جنہ لبی تو ایکتفاق ستم نا مزہ نہیں بھی تو ستم بازار کنی جن میں تعبیر کر دیں گے وبارک دوسری شرط سلطان ہے یہاں یہ مسال سمجھو ایک ہوتا ہے سلطان اعظم جس کو کہتے ہیں خلیفہ امیر المومنین وہ مسلمانوں کا ایک ہوتا ہے سر اس کے ماتاہت ہوتے ہیں سلاطین اس وجہ نہ رکھے گا کیا حکومت اسلامیہ دیا حدود ہو ہیں وسیع عمر حدود کیا ہو گیا اب ایک حاکم کا لوگوں کو سنبھالنا ان کی نگرانی کرنا مشکل تھا تو خلیفے کے آگے نائبین ہو گئے وہ خلیفے کے جڑے نائب نے نا حکام ان سلطان کن ہوگی امرا فر اگوں سلطان جہ مختلف شہر حکام تیار کرتے سن وہ بن جانے سن بولاد والی والی شاہر مصر، شار، لگی سلطان بہت خلیفا ہوں خلافت دے قرعش خلافت شرتے قریشی ہونا سن کیا اب بول مرے آ ہاں خلیفہ نہیں بن سکتا سنت سلطان ہو سکتا ہے خلیفہ نہیں ہو سکتا وڈی جیڑی خلافت کبرا جڑی وہ صرف شرائط نے قرعشی ہوسلم ہویشی مذکر ہو دی جی اب بول دے مرو اہل سنت من قریش اچھا تو بلا تو ہو گئے امرا ہو گئے یہ سلا تین تھلے ہوں سن امیر البلد ایک تو ہو گیا نا امیر ال وہ تو وہی ہو اگیا خلیفہ امیر البلد امیر ال بلد شہر دمیر ہو گیا ڈگری سمجھ لگی گل دی یہ پورے شہر دے عملے ات ہاں اتحق پارک کر دینا رکھ <تصفح> <باک> لینا فیصلہ <تصفح> کر دینا توڑ دینا بدھی چھوڑی چھوڑی ہل چھوڑنا, چھوڑنا سی بدھی کسی نے چڑی بلے بلے بلے بلے, بلے. <تصفح> نا بڑا مارد نا جدو جٹ اسی گل کر دیے پکی ہو جاتی کوئی نہیں کلو سکھ توڑ نہیں سکتا کوئی اے مطلب اس طرح جنہیں چلدی ہو رباب ہلو اب بولو می ایک بندہ تو بندہ ہاں اچھا یہاں پر سلطان کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھو بھائی جو سلاطین بنتے ہاں ادھر دیکھ وہ میں سمجھاؤں آپ کو جو خلیفہ ہوتا تھا نا ہاں وہ دو قومیں قریشیوں کی جن میں خلفائے اربا کے بعد خلافت رہی ہے پہلے خلفائے بنو عباس خلفائے عباسیہ ان کو کہتے تھے بولے مار کیوں خلفائے عباسیہ کہتے تھے کہ وہ سارے حضرت عبداللہ حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس باس ہے نا جی. صاحب پاک ان کی نسل سے تھے ان کو اس وجہ سے خولا بنو عباس کہتے تھے یا خلافا عباسی دوسرے تھے خولافا بنو امیا کیا خولافا اماوی کیا اے حضرت سیدنا معاویہ سرکار جہ سمجھ لگی یہ اما بھی سن بنو امیا تصغیر ہے چھوٹی لیا جانا سم مت امت اتو بنیا اما تو سما لگی جی ہوں یہ بنو میہ جڑے تھا نا اینا دے حضرت معاویہ جڑے نے یہ بھی بنو میہ جڑے تھے حضرت عثمان بھی بنو میہ جڑے مولا علی جڑے نے یہ پہلوں دے نے کیونکہ خلافہ عباسی عباد ہے شو اصل اومعوی خلیفہ جڑے نے اونا دی خلافت جڑی ہے نا وہ جاری رہی پھر ختم ہو گئی دی خلافت, پھر ہے تقریبا. جی جی خلافت دی رہی. جی دی جی تاریخ امام جلال الدین اللہ دی. جی اس دے اندر پیچھے خلافا جی پھر اس دے آگے زیور لکھے گئے سمے لگی گئے جتنے تک جتنے تک خلیفے قریشی ضرور خلفہ خلفا باشی رحلفا پہلا بنو مجر ہے پہلا تو خلفا اربا رہ چار خلیفے پھر سلسلہ آ گیا ہونا تو بعد انہوں چار خلوفات بعد امام حسن پاک ہو گیا حسن پاک بعد حضرت معاویہ ہو گیا لگی پھر سلسلہ جہاں نا اموی خاندان ہے پھر اگو اباسی خاندان آیا عباسی خاندان دا پہلا خلیفہ جڑا سی نا وہ ابو جعفر منصور سی جافر منسور سمامیاز مبو ہنیفا دورے نہیں. <سلام> دا مرکز جہاں جی بغداد رہا ہے. <سلام> یعنی دارول خلافا جی جا مسلمان دارول خلافا بغداد جتنے سلاتین سن تہت جان جی سلطان محمود گز نوی یہ سلطان سی خلیفہ نہیں رکھے محمود گز نبی رحم اللہ اسی طرح سلاؤدین وغیرہ یہ سب سلاتین تھے اور بھی بتھے سن تو اس سارے بھامے خلیفے دی گرفت کمزور سی جیمیں مردی تھی تھی خلیفہ برائے نامی رہ گیا سی سارے منشوروں نہ کلہ اندر سے اس منشور دا نام اہد اندر سے یعنی کیا مطلب کہ اونا لکھ کے دینا ہے کہ اے سلطان فلائیں لاکہ دا اے فلائیں اجازت نامہ جنوان دنے اجازت نامہ نام اونا لکھ کے دینا کہ منشور آہ. بڑی معلوماتی چیز مطالعہ پھر کھلے گا مطلب اس باب جدو پڑھو گے سمجھ آئے گا ورنہ روڑے پینے ہر خلیفہ جدو بھی خلیفیا تحت سلطان رح نے میں لگی ان سین منشور حاصل کرنا کی سر خلیفے تو ضروری ہوں شرط ہوں سمے لگ جی اگر وہ نہیں سما تو پھر متغلب شمار ہوں متا متغلب بتکل فکا لب ہونے یعنی کیا مطلب کہ ڈنڈے تھوٹے آ کے جڑ گیا ہے تو اپنا علاقہ سنبھال لیا سو لڑائی ہوں کہ خلافت سی نیابت رسول لہذا رکھا گیا جی, جی, جی, جی دا دا رسول اللہ کا خاندان کی تا کہ تاکہ کوئی بندہ بھی دی تو انکار نہ کرے اگر تھلے برادری چھوٹی برادری بردری قرشی برادری, سی بڑی. تو برادری دا بندیاں دا دی اطاعت کرنا بڑا مشکل سی بالکل کے نظام اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ ردی اللہ سن لو آپ جب توجہ जी जी। حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ساتھ صلح سے پہلے کیا؟ پہلے یا یوں کہیں حضرت حسن کے تفویض خلافت سے پہلے کیا کیا حضرت, حضرت تفویض خلافت سے پہلے حضرت, بحب حضرت بحب بحب مو سیدنا معاویہ ملک شام پر بادشاہ رہے ملک تھے ملک وہ تھے خلیفہ نہیں خلیفہ بحب تھے بحب جی جی وہ مقرر تھے دا دا اس علاقے جی میں اور آپ صلی جی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصف تورات تنجیل میں آئی تھی کہ ملک ہو بھی شام وہ حضرت سیدنا معاویہ کی ملوکیت وہاں پر جت رہی ہے दी, दी. اس کا یہ ذکر آیا تھا दी. کہ رسول اللہ کی ملک ہو بھی شام نے مطلب ملوکیت شام میں رہے گی दी. تو وہ واسپوتھے تو آپ وہاں پر با, ملک رہے اور یہ خلیفوں کی طرف سے نائب تھے یعنی سمجھ آئے کہ نہیں दी, दी. حضرت صدیق اکبر کے دور میں وہ وہاں پر مقرر ہوئے حضرت عمر کے دور میں مقرر رہے حضرت عثمان کے دور میں مقرر ہے مولا علی کے دور میں بھی ادھر رہے جی پھر مولا علی کے ساتھ وہ چپکر کرش سے بن گئی جی تو حضرت معاویہ اس وجہ سے اولملوک شمار ہوتے ہیں سمجھ آئے ہی کہ نہیں پہلے تو خلیفہ کے ساتھ تھے نا پھر حضرت معاویہ کے دور حضرت مالا علی کے دور میں آپ مقابلے میں آ گئے نا تو ان دنوں میں ان دنوں میں وہ باغی تھے اس میں کوئی شک نہیں حضرت سیدنا مولا علی مشکل گشا اگرچہ ان کی بغاوت جو تھی تو وہ اجتہادی تھی جس کی وجہ سے مذمت نہیں کر سکتے پھر جب حضرت سیدنا حسن پاک نے آپ کو خلافت تفویض کر دی جی اس وقت سے آپ خلیفہ مقرر ہو گئے اور خلیفہ برحق ہیں آپ نے وقت تک برحق خلیفہ رہے جی یہ اہل یہ جی ہیں مولا پاک کے ساتھ یا آپ کی خلافت کے ساتھ ہاں وہی خلافت کے بھی تھا ہاں مطلب خون عثمان سیدنا عثمان خون کا مطالبہ تھا نا اصل مقصود سمجھ نہیں آ رہی لیکن جب اطاعت امام میں برحق نہ کی انہوں نے تو بغاوت کا اطلاع کو ان کے جاتا ہے یہ جو واقعہ سارا ملکی یہ تاریخ کی کتابوں میں سب تاریخ بہیمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ اول اولملوک تھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن ان سے اتنا پوچھو اے خبیس اگر اول الملوک سے تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ ظالم تھے شریعت کے خلاف چلتے تھے تو پھر حضرت صدیق اکبر نے ان کو کیوں وہاں پر مقرر رکھا امرے مولا علی سیدنا فاروق کے اعظم نے کیوں مقرر رکھا کیوں مولا عثمان غنی نے مقرر رکھا یہ سارے پھر ظالم بنتے ہیں کیوں کہ ظالم کو انہوں نے برقرار رکھا لانتی اس وہ تھے شریعت کے مطابق لیکن ملوکیت کا مطلب یہ ہے ادھر دیکھو ملوکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طرح کی حکومت حکومت میں جو طریقہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا خلفا راشدین کا تھا جی جی وہ ان کے پاس نہیں تھا خلافت علامت اور وہ تو جب خلافت ان کو ملی ہے نا کیا خلافت ملی ہے بول دیں جی خلافت ملی ہے جب خلافت ملی ہے تو خلافت منحاج نبوت تو ان کی نہیں تھی اچھا. آ, خلافت منحاج نبوت ہے کہ خلیفے دیبود و باش رین سیند سارا کو نبی پاک آنگوں گے یعنی اچھا, اچھا. او دی شیرت مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو جڑی نا او ذرا حالات بدلن دنال جو جو. او فرمان دے صلی بدل جانا جڑی نا وہ کوئی حرج نہیں جائز ہے تو آپ مستحد تھے فقی مستحد تھے اس وجہ سے آپ کے اس عمل کو حضرت فاروق اعظم جیسے نے بھی برقرار رکھا جائز بات جائز جو تھا مباحث تھا اگرچہ فضیلت اس میں نہیں تھی فضیلت دوسرے کام میں تھی رسول سمجھ آئے گی نہیں اور جو وہ ملوک تھے وہاں پہ وہی تھے جو نائب خلیفہ کا جو جو جب ہم کہتے ہیں نا اصل مالک اس وجہ سے ان کو کہا گیا اول ملوک ہے کہ میرے خیال میں ان کی حکومت جو ہے نا ان کی حکومت کسی خلیفے کے دور میں تبدیل نہیں ہوئی اچھا کسی حکم وہ ہمیشہ ادھر یعنی حاکم رہے اس وجہ سے مالک ملک, ملک, ملک, ملک اور مالک کی طرح رہے حالانکہ خلیفہ کے تحت ہی تھے ہاں ہاں خلیفہ ہیلطان ہوتے ہیں جیسے سلطان ہوتا ہے وہ یعنی کہ مستقل رہنے کی وجہ سے ان پر وہ اور حضرت کے لیے اول ملوک کلف جو ہے وہ مقام مذمت میں نہیں استعمال کیا گیا یہ جہالت ہے جن کی ہاں وہ مقام مدم میں ان کے لیے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ شان کی بتا دیے ملک کو بھی شام ہاں یہی تو تھا رسول اللہ کی یہ شان حضرت معاویہ کے واسطے سے ظاہر ہوئی جी جी جی جی، بھی سیرت, جی جی کی سیرت کی کتابوں میں توجیل کے حوالے سے تاریخ الخمی سب میں ہے مدارج میں بھی آئے ہاں سب میں خیر سلطان صحت ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا سلطان متغلب ہو یعنی لا میں آن خلیف ہے نہ سمجھا لینا جی مقام تیڑھی پلے نہیں پینا تو سا ساری دہڑی پڑھی رکھوتل ساری دہلی سنا منشور نو منشور بنا کے سی جا آد بھائی جی اے اجازت رحمہ تیرا تو واقعی کونے فلان علاقے دا اے پرانا متعلق چشتی دا کام پہا دن ہے اے قدی پڑے آسی فتاوہ رزویہ شریف تو او جناب تاریخ ترک موالات وغیرہ تو انا متائل دن دا تو فیر اللہ حضرت نے جڑا جا انا نو کڑی آت انا سوران در حد کیتے خلافت کمیٹی در حد کیتا کہ او دوازت شرط قرائشی ہونا تو فیر او جناب سار بہرحال بغیر مطالعے تو جہاں نا مطالعے برست ہوں جا استاد دی تقریر برسات کی وسعت مطالعہ کی محتاج ہے سات تقریر وسات مطالعہ کی محتاج ہے اب جناب جی آگے فرمایا ہاں نیچے دیکھو بھائی او امرات اب اللہ علامہ فرماتے ہیں شامی رحمہ اللہ کے مرات لا سلطانن اللہ الا بن کیا عورت بادشاہ بنتی ہے تو محض تغل و بنانا بہت اچھا پنجابیا لفظ کیوں فرماتے ہیں باب الامامت کے اندر یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ذکورت امام میں شرط ہے کیا لیکن سن لے جو میں نے ناچیز نے پہلے تقریر آپ کو کر دی ہے خلیفہ امام اکبر یا امام لفظ اور سلطان ان میں فرق میں نے ظاہر کر دیا پہلے اور وہ ذکورت وغیرہ وہ جتنے شرائط ہیں اور جی وہ شرائط کس کے ہیں وہ امام کے ہیں اکبر امام امام اکبر خلیفت المسلمین سمجھ لگی امیر المنی امام اکبر اس کی وہ شرائط ہیں سمجھ نہیں آ رہی جو امامت کے باب میں پہلے گزرے ہیں ہاں جی تو نظر مار ہی لو اچھا ہے وہ ساری شرطیں امامت کا باب کھول لیں جلدی کرو امامت کا باب کھولو کتے پہلی آ گیا پانچ سو سنتالی میرے والے چھاپا جڑا ایچ ایم سعید سہد آم سہد پانچ سو یعنی شروع لمام دیکھوئے امام دو قسم کبرا کوبرا سڈے ادر تیسری قسم چاد کی بستا بستا بستا بستا کو دی بالکل وہ فل کوبرا استحکا کو تصرف عام ہے تصرف عام, من تصرف عام لوگوں پر کے استحقاق کو کیا کہتے ہیں وہ خلافت کبرا اب دی وہ تصرف عام کیوں, کیوں کہا کیونکہ سلاطین پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے اب اولا مر رہے سلاطین پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے اس لیے تصرف عام بولا نہ صرف ہوتا ہاں بتا کی کہ ہے یہ مسئلہ علم کلام کا ہے ان شاہ بادشاہ باد وہ تو خیر سلطان سلاطین مگر اچھا نسب احم الواج بات مسلمان سارے اس وقت مجرم تو گناہگار نے بیرے رکھا ہے سب مجرم تو گناہگار کتی ماند ہے پترہ حرامیہ صحابی پاگڑیہ جڑا احمل واجبات کتی ماند ہے پترہ انہوں پاسے کر کے آنا پھر دعوت اسلامی جدو غیر شیاسی اسلام نو بڑا دیتا تو تے احمل واجبات دا تارک ہو گیا لوکہ نو کر رہے ہیں استاد ارشاد ارشاد موت نہیں آنی تو مر کے رب نی دے دیں گا، تو ایڈا جاہل بندہ تین تمیز نہیں کہنا سب آمل واجبات کون لکھا کتابیں کلام پڑھانا نہیں لکھا کتاب پڑھا نہیں سیاسی ہیں کی مطلب ہے سیاست یہ مطلب یہ نکلیا جیڑا کام کو چنگا اسلام دا وہ پیڑے بندے کرن لگ پہن. کی کرن لگ پیڑ تو پھر نہ دے جائیے تو وہ غیر آ, کتے آ او سیاست کی ہے پھر یہ سیاست یہ سیاست یہ تو پھر اسی طرح ہی نکاح ہر کر دنے تھے کے بے نکاح تنظیم وہ نماز پڑھتے نے شیے بھی پڑھتے سارے نماز خراب کی بھائی مانو. کیوں بائیسی جی جی جی جی جی آخ بے نمازی تنظیم ایلے سنت و جماز کی بے نمازی تنظیم جی کوئی جی پوچھوزی جی کی جی مراد جی نماز پڑھتے لگی کہ نہیں لگی ایڈا میں ایمان نی میں لقب دیا استاد نا دع ہی کرنے کہ اللہ یہ ہدایت دے دے چلو پٹھے سیدھے لفظے نے پڑھائے تو چار نا دعا کر ہوں نا میں دعا اونج میں سختی کر نا دعا میں کرنا پیچھے پی یا اللہ لا ہدایت دے مجھے سیدے رات لیا یہ سب منعرف ہویا بیٹھا ہے اسلام تو منعرف ہویا بیٹھا ویختے سہی نس بہو آم بلوا جائے بات تیار نہیں آر سیادی کرتے کتی ماں نے پترا نے پوچھو آرام دو اسلام گیر سیادی کیوں آخی جانے جی. بغیر بچے دعوت دا اسلامی دعوت اسلامی آخ دینا یہ مطلب اسلام کی دعوت دے کر مطلب اسلام نو غیر سیاسی پھر اگلا جھوٹ ہرمد کا ویخ یہ دس اگر وہ آدھے سیاست کی پاؤں نے ووٹ لینے بھی ہیں ہر دے سا بھی پاک اشن لے ستار پہ چل جی تعلیم سکول علی یہ تو ہے حکومت کہ نہیں ہے میٹرک کو شرط رکھی گڑے یہ مطلب انگریز دی حکومت داخل ہونا واسطے فرد بن گیا نبی پاک دی شریعت غیر تھے اور سکول تعلیم ہی سیاسی کیونکہ حکومت مرے سکول دی کی تعلیم ہی سیاسی بنیادی سیاست ہے یعنی حکومت معلوم ہوا حرام تھی ہی دی؟ دی، مانا ہے جی لے جی ظاہر اصل سمجھنے مانا مان ہے مراد لیکن وہ صرف بچن دی خاطر جدو آ پڑھ لیا, گول لیا اللہ فضل اللہ جل شان خیر الواجبات سی دور فلذا قدموه على دفن صاحب در فرماند نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دفن تو صحابہ نے یہ مقدم رکھا ہے رکھے کتی ماں دیا پترا صحابہ دفن رسول تو انو مقدم سمجھے ایڈا اہم کام چاہیے اختلاف رہا پہلا اور تین دن تک ہوں چنتے رہے آخر خلیفہ منتخب ہوئے باقی کام سارے کیوں پتہ سی خلیفہ کام جی نی... ن... ن... ن... ن... اختلاف اختلاف اختلاف تو ہے اور جنا چلیے ہاں جی کریئے ہاں جی وہ شرط کی ہے امام اکبر دی مسلم حر رکر عاقل بالغ کا در خوراشی جی. کتنی شرطا ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات شرح سبا کہ واسطے امام کوبرا امام اکبر خلیفت المسلمین امیر الا سلطان الاتینگ یار پہلے تو مسلم کٹھے جن آند مکلف سمجھ گی باقی پیچھے آ گیا مذکر ہو اور نہیں بن سکتی باطل ہے اس کا سمجھ لگی کہ نہیں قادر ہو آکل ہو ہاں آکل پیچھے آ ٹھیک ہے چوتھا ہو گیا مذکر ہو پانچواں ہو گیا بالغ سمے لگی لیکن مسلم ہاں ہو مکلف تو ہے نا جدو کہ مکلف اسلم مراد ہے مسلم آکل بالغ آ گیا مکلف کے اندر تو ان چاخو پہلے چاخو مکلف ہوسلم آکل بالغ اگے چار حریت ذکورت قدرت آ آج میں سلطان شرط شرت کو, کو اسی طرح مذکر ہونا شرط نہیں مسلمان ہونا ضروری ہے نا جی. اچھا اے دریا دراری فرقا ہوا چل سکتی اولا نے بول دیں سبحان اللہ سنوے اور, کی اور جی دلیل اور اللت اللت اللت بیان کی دی کافر جڑا ہے نہیں بن سکتا کہ لا جلی السلمان کی فرمایا کہ طریقہ استدال اس اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے توجہ لین یا جی کہ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے مسلمانوں پر راستہ, راستہ. کیا کافروں کے لیے مسلمانوں پر راستہ مسلمانوں پر راستہ راستے سے مراد یہی ہے یعنی حکمرانی حکمرانی اچھا یہ ہوں اللہ تبارک و تعالی نے خبر دیتی خبر دلتی. کی کی تھی؟ خبر ایک خبر دیتی ہے کہ نہیں کرے دال जीज़, जीज़. تے اللہ تبارک خلیفہ وہ ہوں یہ مطلب اللہ تبارک و تعالی دس رہا ہے کہ جڑا نا کسی کو یہ جی حق نہیں پہنچتا जीज़. کہ وہ مسلمان پر کافروں کو غالب کرے जीज़. اور जीज़. ان پر حاکم بنائے اب سمجھ گی دوسرا آبد کیوں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں اس کو تو اپنی ذات پر ولایت اور تصرف کا حق حاصل نہیں ہے دوسرے پر تصرف کا حق کیسے رکھتا ہے امرے جی جی جی اس کی ولایت لا ولا اللہ نفس اس کو اپنی ذات پر تصرف کا حق نہیں وہ تو اپنے آقا کے تصرف کے تحت ہے دوسرے پر کیسے رکھتا ہے بول دیں اچھا سبج مجنون وہ بھی اسے طرح ہو گیا انہوں نے بھی حق نہیں تصرف رہا عورتیں تو دلیل دیکھو دا رہا عورتیں دلیل دیکھو والے بل کرار فکان مبنا حال ہند ستر اشارنبی صلی اللہ علیہ مرات بخاری شریف میں کہ وہ قوم کا کیسے فلاں پائے گی جو, جو جن کے جن کی حق کی عورت ہو جائے مالک عورت ہو عورت جو ہے انہوں نے کیا فرمایا کہ عورتوں کو حکم ہے قرار فل بجوت کا فل تو ان کا تو ان کے حال کا مبنا ستر پر ہے ستر پر ہے یعنی ان کا حال بنا منا ستر تو مر رہے مطلب ہے یار واسطے ان ب... د... یعنی انصاف مظلوم ظالم سدے فگور اے سدے صد... سگور سرحدوں کی حفاظت حمایت الدوا کیا حمایت اصل کہتے ہیں انڈے کو انڈے, انڈے, جو انڈے جو کو کہتے امرے بائدہ بول کر ملک مراد لیا جاتا ہے کیوں جس چوچا پلد ہے اسی طرح لوگ مسلمان اپنے ملک یعنی اپنے جی نا ملک کی حفاظت ملک دی حفاظت حفاظ حفاظ اور بیزہ بول کر اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے جا دا. دا. یہ میں رکھنا اور حفظِ حدود اسلام جرکر فوج کچھ کیا مطلب ان چڑھائی دیتے تیار کر کے بھیجنا باد شام آدمی چلو ایس ملک چڑھائی کروائے چڑھائی کروائے کرو, کرو, کرو. سمجھ لگی کیوں کہ ہمارے اسلام کا جہاد جو ہے نا مرے اسلام کا جہاد دفاعی نہیں ہوتا ابتدائی ہوتا ہے یہ دینا میں یہ کت سکول حرامی جو ہے یہ کہتے ہیں اسلام کا جہاد دفاعی ہے ابتدائی نہیں ہوتا ابتدائی ظلم ہے ابتدائی فساد ہے یہ دفاعی اسلام کا جہاد کرار دیتے ہیں اسلام کا جہاد دفاعی قرار دیتے ہیں یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی تمہارے ملک پر حملہ کرے تو روکو تم حملہ نہ کرو اور صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے آخری جو ہوا تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید کا لشکر ملک شام پر چڑھائی کے لیے جا رہا تھا اور جب مدینہ شریف سے باہر پہنچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسال ہو گیا وہ وہیں دستہ ٹھہر گیا اور پھر حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو اب نے مشورہ کیا کہ یار حالات بہت خراب ہیں تو ان کو واپس بلا لو حضرت اسامہ لشکر کو تو آپ نے فرمایا اگر مدینے کی عورتیں مدینے کی عورتیں آپ نے تو فرمایا تھا رسول اللہ کی گھر والیاں رسول اللہ کے ازواج مطالعہ کی کیڑیوں کو کتے کاٹتے رہیں اور مدینے میں کھینچ کر پھرتے رہیں تو فرمایا رسول اللہ کے روانہ کی ہوئے لشکر کو اب بکر واپس نہیں کرے گا کیوں کہ وہ حکم رسول ہے وہ کیا ہے حکم رسول ہے لہذا ہر چیز سے مقدم ہے جب حکم عزت اور ہر چیز سے مقدم ہے جب حکم مقدم ہے تو آپ نے فرمایا سے کروں گا اسی, اسی سے پر اقبال نہیں نکالا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی و مرے بول ہے مرے کیا سنی کھڑے موضوع میرا ہے کہ نہیں سنیا کی, باش ہے. پتہ نہیں کی بیان کر چکے میں اچھا جی ہونا ہونا شرط تراک خلفا سلاسا نکل جان کیشمی کیوں؟ کیوں؟ نہیں تین پاک ہاشمی سن... نے نہ عمر پاک نہ لگی ہی ہونا ہے عالوی. عالوی بھی او او قرار دن دن معشوم بھی او قرار میں جی. حکومتا حکومت ارے بھائی اللہ تبارک و تعالی جو خبر دے رہے ہو میاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفی جو ہے نا یہ ہے نہج کے معنی میں یعنی اے مسلمان حکمرانوں مسلمانوں کے کافرانکم نہ بڑھایا جائے اے مطلب ہے امام سگرا جی ہوں امامت سگرا جی مسلے والی سلطان دیا شرطا کونی ہے شرطرس مونسا رافی جہاں اتنے لکھا ویک اعتراض کہ علامہ شامی نے فرمایا کہ عورت جی نا اور سلطان نہیں ہو سکتی تکلو بن ہو سکتی بس کہ بھائی ذکورت شرط پیسے فرمایا آسان ذکر کر رہے ہیں سات یہ فرمانا کہ تکلو سلطان ہو سکتی ہے یہ صحیح نہ ہوا نہیں تھے لگی نکل لیکن پتا ہے سنو بھائی لیکن پتا ہے رافیل اعتماد نہیں ہوں میں تو جیڑی پیچھے وجہ ہے کیا وجہ ہے ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی منصب اور عہدے کو نہیں سنبھال سکتی جس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے کیوں کہ دلیل دیکھو غور کرو تعلیل کیوں نہ کی پیچھے کہ بھئی عورت جڑیے انہوں نے تو حکمیں گھر رہنے دا تو انہوں نے حال دا مبنہ جڑا ہوا ہے ساتر یعنی کیا مطلب کہ انہوں نے مستور رہنے دا حکمیں تو انہوں نے جے او با حاکم بنے دی تو غیر مردن دیا گیا ابھی دا ساتر ختم ہو گیا یہ تعلیل بتا رہی ہے کہ عورت واقعی بات ٹھیک ہے کہ تغلو بن بن سکتی مسلمانوں کی رضامندی سے آکم نہیں ہو سکتی کتنے ستا سرافیا تیریاں میں خچا جدوں بھی فرنا یہ خچا وڈ جانا جیڑیاں بالکل نیچری تے دلالت ہیں مطلب کیونکہ یہ ہویا سکوت مصر تو بعد نانی مری لہذا اتنا چیز ہاشیا چڑھا مر رافی نے تھلے کی لکھا لفظ کو پالو تھا کی میں ہو کیا؟ ایسا لگی؟ کا س ماں تا ملتا فی تلیل فکہ او لم دولم زاکارن دکر ہم شرائطل امام ال اکبر ذاکہ رن اجلہ قول کر دینے اس دے تحت پھر تعلیل ذکر کر دینے ما تعملت فی تعلیل الفقہ آئے صاحب کو آگ دو دلے او جلدی کرو مردہ نبی ان سمجھ آگی کیا نا <تصح> بھئی اہمیں ناچیز نگل کردہ پاہمیں کس سے ناری محاضلہ کرنا ہے کرنا دلیل لال نے لکھا ہے بھی بلکہ کتاب پیے امام کپتان دینے کپتان دیجمای مسئلہ عورت مسلمانوں کی مندی سے والی نہیں بن سکتی حاکم نہیں بن سکتی ہاں جی حضرت جی اجماعی مسائل کے بیان پر بھی ہمارے پاس کتابیں ہیں علراف الام مسائل الخلاف وہ بھی اجماع دی حافظ ابن منظر دی اور پھر سب سے جامع کتاب اجماع پر وہ جی یہ تقریباً مالکی مذہب کے ہیں مغرب کے علاقے کے ہیں وہ تو اظہار ملا شم سے ہماری اتنا بات کہ المرت لا تكون سلطانا الا اللہ تقل بن بس یہ صحیح بات مجمع تنبت مجمع تنبت مجمع تنبت مجمع تنبت لا تراضی امرے تراضی ام. کے ساتھ تراضی مسلمین ام. کے ساتھ نہیں بن سکتی اگر بنائیں گے سارے گناکار ہو جائیں ام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا بخاری میں لا فل قومن و اللہ امراؤ میں مال بین مطلب اب عمراتن اب علامہ شامی رحماء اللہ فرماتے ہیں کیونکہ علامہ شامی نے فرمایا کہ عورت جو ہے اس کا ترازی کے ساتھ سلطان بننا جو ہے وہ باطل ہے وہ نہیں ہو سکتا سمجھ نہیں بات کیا آ رہی صرف تغلبند بھی ہو سکتی ہے تو اب ان کے لیے یہ حق بنتا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ شارے پر یہ ضروری تھا کہ وہ فرماتے ولا و امراطن والا ومرا تن والا یعنی جس طرح پہلے لو لگایا تعمیم کے لیے اسی طرح آگے لگا کہ وہ سلطان چاہے متغلب ہو بولے متغلب ہو امرے یا مرضی ہو معذ ہو تے یا اگرچہ وہ عورت ہو کیا کیا کیا, کیا؟ اگرچہ وہ متغلب عورت ہو متغلب عورت. کیا سلطان متغلب ہو اگرچہ متغلب ہو اور پھر وہ متغلب اگرچہ عورت ہو اچھا, اب سمجھ آگے کہ نہیں ماننا صحیح ہو گیا لیکن ایک چیز نیچے پڑھ لو متغلف صبر شامی الحمد اللہ لکھ رہے ہیں منفوقیہ الامامت جس کا اندر امامت کی شرطیں مفقود ارادی قوم اگر اگرچہ قوم اس پر راضی ہو آپ سمجھ آ کہ نہیں <muchilm> بھاوے قوم راضی بھی ہو جائے جی شرط نہیں تو متکلے بھی قرار پائے گا مطلب <muchilm> <Allah muchilm> <اکبر> متکلے <و muchilm> <خبیرا> بھی بنے دی متکلے بھی بنے دے دی مثال نہ یہ بادشاہ بندے اے گلاں نو انہاں دے تے چسپائیں نہ کیتا کرونا انہاں نال تے لگے کیونکہ اے اسلام دی کافر مرتدین لوگ کمال قانون کفر دا ہے گال اسلام علی اوتے کیوں خلاصہ میں ہے والمتغلب الذی لا احد لہ اے متغلب جس کے لیے عہد نہ ہو اے لا منشور لہ ہن سمجھ لگی جی جی وہ تہ دسا جا جی. کس کی طرف سے منشور خلیفے جی. کی طرف سے انکان جی. ادھر دیکھ. جی. متقلب جہا کوئی آہد منشور نہیں خلیفے کی طرف, جی. طرف ہوں؟ جی. خلیفے طرف ہوں. لیکن دی سیرت جہی ہے نایا ہے جی. مرا لی ہے اور وہ او فیصلے کردا درمیان بے حکمل بلاتے والیوں کے حکم سے تو جمعہ اس کے ہوتے ہوئے جائز ہو جائے گا اس کے حضور کے ساتھ جمعہ یعنی اس متغلب کے حضور کے ساتھ سمجھ لگی آتی اچھا جی آگے انہوں نے فرمایا فجوز امروہہ بے قامت ہے ادھر دیکھو اگر عورت متغلب ہو کیا تو اس کے عمر سے اس کے جمعہ قائم ہو سکتا ہے وہ خود قائم نہیں کر سکتی کیوں ادھر دیکھو اقامت جمعہ سے دو چیزیں امراد ہوتی ہیں ایک خطبہ ایک نماز عورت جو ہے وہ نہ خطبہ پڑھ سکتی ہے نہ نماز پڑھا سکتی ہے جب دونوں نہیں کر سکتی تو اقامت کے کی میں کرائے گی جمعہ دی اقامت جمعہ لہذا اس کا کام نہیں ہاں حکم کرے گی آگے کسی کو عالم کو کہ جا بھائی تو خطبہ دے کر نماز پڑھا دے سمجھ لگی لہٰذا وہ خود یہ کام نہیں کر سکتی اس کا مامور اور ماد کام کرے گا ہاں تو والیوں کا کو نہیں نا وہ تو خلیف ہے اتنے والے آخری ہوں تو وہی سلطان عبد ہو سکتا ہے نا नहीं। नहीं। سلطان میں تو حریت شرط نہیں ہے نا اور اسی سے پتا چل گیا اسدیش کے سیوں اس حدیث کے مانے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت کرو اگرچہ تم پر عبد حبشی حاکم کے منا لیا جائے جی جی لیا جائے و سلطان ہی وہی سلطان امام دہی سلطان سمجھ لگے سم الگ جی آم اچھا اب بھائی عبد جو ہے پیچھے تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ وہ تصرف کہیں رکھتا اپنے اوپر دوسرے پر کیسے رکھے گا کیا؟ دوسرح دوسرح دی دی دی کیونکہ آ جڑے تڈ سلا تین زیادہ آئے ہندوستان جی قطبین احب سمجھ لگی سلطان التمش وغیرہ وغیرہ غوری یہ سارے غلام سن سمجھ لگی گل غلام بھی سن سلطان بھی سن مطلب تعلیل جڑی ہے نا اس کلام بچوں درویشو اکمل بےجو تعلیل جڑی ہے کہ اس کو حق کے تصرف حاصل نہیں ہے درست نہیں کہ اپنی چلاک بھی یار مرے گل اول میں تعلیل دو تم امام اکبر نو تر پینے ہوتے میں پا گیا کیا ہے میرے سوال دا جواب دے پہ آخیا کہ آپ اپنی ذات تصرف دا حق حاصل نہیں لا سلطان یا... कै... جو بنے گا تو لوگوں نے تو ولایت نہیں تصرف نہیں کر رہا نہیں تو تعلیم تو بتا رہی ہے کہ بالکل اس کو کسی طرح بھی کا حق نہیں ہونا چاہیے ہاں کہیں نہیں لہذا وہ بالی نہیں بن سکتا دیو جواب یہ انہیں کیوں ڈب مرے خاچنا ماری جی پچھلی ماری کو نہیں پتا آپ فون کر کے لڑا چپ کھچا ماری جان اپنی ہوں سنو میرے دین جی گل آ گئی انشاءاللہ اللہ اللہ صحیح آئی کہ ایک ہوتا ہے ابد معذ عبد کی قسم ہے عبد معذون جس کو مالک اجازت دے دے کہ تو میرے مال میں تصرف کر سکتا ہے اب تصرف اس کو بلعزن حاصل ہو چکا ہے جو سلطان ہوتا ہے کیونکہ اس کو منشور وہ معذور ہوتا ہے تو اس کو تصرف کا ذاتی حق حاصل نہیں جو خلیفہ ہوتا ہے بڑا اس کو کوئی کسی نے تصرف کا حق دیا نہیں ہے اب اس کا حق کے تصرف ہے ذاتی اسی وجہ سے سب پر چلتا ہے اس کا تصرف عام یہ معذون ہوتا ہے سلطان خلیفے کی طرف سے لہذا اس کا بل جو ہے وہ تصرف باقیوں پر ہو رہا ہے اور وہ صحیح ہے یعنی خلیفہ جو ہے وہ سلطان کو اجازت اجازت دے دے عبد کو اجازت دے لیکن اس پر پھر یہ ہوگا نی. کہ جو عبد ہو متغلب پھر اس کی سلطانی باطل ہونی چاہیے جی. اس کی حکومت باطل ہونی چاہیے نی. کیوں کہ اس کو کسی نے اجازت نہیں دی دیكن کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دوسرا نااہل جائے عورت متغلب ہوئے تو مجبورا نہیں حاکم منیا گیا ہے آئی کری. سمجھ لگ اسی طرح اگر بن جائے گا سلطان تلو بن تو مجبوری سلطانی صحیح کرار جائے گی لگے گا لگ ہاں تلے وکھو بے کام کا او کیا مامورا تائے میرے کوڑا گرک مائیں نہ پیچھے مصنف نے عورت کا ذکر ہی نہیں تو او معمورہو رحو بے کامتہ عجیب گل او کہ اتنے بھی مامت تھلے بھی توبہ توبہ کاتب کہ کاتب مصنفین مسنفین دشمن ہوں ناسک ادو بو مسنفین ایسا ایسا کم کر جانا ہوں کہ لکھی گالا کٹے مسنف نو ایک مسنفی کر گیا کماج مر گیاتی دیکھو کی لکھ گیا لکھا نے لکھیا کاتب سرکار نے اس واسطے غلطی ہو منصوب کرنا ہے کاتب دی طرف جسلے نسخ متعدد وغیرہ تو وہ بالکل تحقیق ہو جائے کہ ناسک کی کوئی غلطی نہیں پھر فرسان منسوخ کرو مسنف کی طرف ہو ہو ہو گیا گیا جی گیا سب کے یعنی آپ ہی کو دے ہو اچھا لکھ تو بھی لکھتے ہوگا لکھتے پہلے نسخے کی مر کہ سلطان نائب, سلطان یا مازون سلطان؟ کیا کیا کیا؟ نائب کیوں آخیا ہے دو کا بادشاہ چلا جا کسی پاس نائب چڑھ جا ماضون مامور وہ ایک ہو گیا جڑے مامور شکرا مامور بے خام یعنی سڈیا ایسی سیاست بغیر استاد مطلب تو جو خالی یا ایک سو انتالی ہاں دوسری جلد ہاں جی بدلے تین نظر پیج اب میں اعلی بدنام میں خارج ہوا میں ہے ہے ہے اعلی بدنام کوئی نہیں یا کیسا جی فتوی عمرہ استاد انہوں نے چھاپیا دین تو اصل اہلیت کو دی بھی تاریخ یہ رکھا ہوا اور میں آج گا جلی حدیث آئیے نورا حقے بکے ہو جاؤ جی ہاشے چ لکھا ہاشے غلطیاں کٹ کٹ کٹ پاس کردہ جا کتب ہیں مراجات کرتے ہیں, فوراً پہنچ جاتے ہاں جی کتوں گل نہیں ہاشیا چڑا کے دکھیں مین, دکھیں مین. چڑھا کہ تحقیق ہے. طبیعت تحقیق ہے طبیعت میں تحقیق ہے مارے کی کریے ہاں ہوں سونے والا اے اے گل ہونا ادھر ویکو گل سنو مروتے مروتے مروئے ولابن والے یا آمالا نا یا تین و علم تجز ان کی ہتہ و اقد یا ت پتروں کوئی تصرف کا حاصل نہیں دنوں. اگر وہ عامل بنا کسی ناحیہ علاقے کا جان جی جی. کیا کسی دا. دا علاقے عامل بنایا جی جی. امر جی جی. نکاح نہیں کرا سکتا یعنی وہ حق نکاح کرا نہیں ملنا جی سقیرہ نکاح چکرا جی جی جی. مر مرے پہلے آیا سی نا جی جی. نہ ہی وہاں اس وجہ سے آپ قاضی نہیں بن سکتا کیوں وہی دلیل لاولا جی جی جی. مر مرے جی. لاولاف صحیح اس کو تو اپنی داد پر نہیں ہے فادر کا رہی والے ان شرط قل رہی ہے لہٰذا غلام کا پتا کیڑے کیڑے روزانہ مسلے نو نم نئے تو نو تول کر سارے پڑھا شامی کون پڑھا لیکن اے اے فتح فائدہ پہنچ گیا فتح لیکن تخصص فیلفی کا کیا تھا نہ آتا میدان بلایا تھا اے اے مسئلہ سمجھو بھائی یار اتنے تسری آ گئی کہ بھائی آبد والے جا آ مالا سمجھ نہیں آ رہی تو پھر بئی hmm. نہبئی نظر تنی مرو لکھا گا بھائی سلطان ابد جہ سلطان آمل جہاں ہے یہ ہے جس طرح عبد خدمت کر سکتے نا خدمت مامور ہو خدمت لیکن یہ ہے بہت فیصلہ اور تشرف جس کے اندر ہے یعنی تصرف یہ ال جہ منسب اندر تصرف ہونا ہے نا اس تو, اس تو نہیں آ سکے گا لیکن سوال یہ ہے کہ سلطان بغیر تصرف کے کیسے ہوگا سلطان بغیر تصرف کیسے یہ دیکھنا پڑے گا وہ بھی شاید کہ یہ تراوصاف جسرا مطلب سلطان اور جنب خلیفہ ہے وہ لما اگر اصل گل سلطان جو ہے نا کئی معنی رکھ دے لو سلطان سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں قرآن سلطان سلطان طاقت کو بھی کہتے ہیں اور <laughs> سلطان سلطنت سے قہر سلیط سلیت کوئیں اگرہ دن پڑھ رہا تھا تین تقریبا وجہ اشتقاق لکھر سنے دیا سلیت سن کی مولنے کی بہت دنی کھڑی کھڑی تین وجہ اشتقاق لکھر سنے چلو چلو جلدی کرو تو مامور بے قامت یہ تحت اللہ شامی شام اللہ لکھتے ہیں کہ شامل اور امر دلالتن عمر دلالت کو شامل ہے یعنی yani کیا مطلب کہ م. اگر دلالت ہو جائے اس کے م. یعنی اے اے اے اے اے اقامت کامتی دلالت ثابت ہو جائے تو تا بھی وہ امر ہیں آمر ہو گیا سراطن کا سراطن ہو گیا اشارہ مطلب جس طرح کے معزون بنے گا امر نالے میں آج پیچھے آ چکی اتنے مسجد بناوس امربیل جمع جیڑا امربیل کامت جمع منفا دمر الام منفو دل امروال فیمسن لہو اقامت وا الا لم يفوض السلطان له صريح كما سنو بھائی اس مسئلے کی تائید پیش کر رہے ہیں کہ امر دلالت کو شامل ہے نی. باہر میں فرمایا کہ میں باہر, باہر, باہر میں فرمایا کہ جس شخص کو عوام الناس کا کام سپرد کر دیا جاتا نی. ہے شہر میں کہ یہ معاملہ انہاں دا تیرے سپرد دے تو اس لہو اقامت جس بندے دے اس طرح امر عامہ کیا آمو امور عام عامہ جڑے عامہ مطلب کم عوام الناس دے او جے جی دے سپرد کر دتے جان گے تو او نو حق اقامت حاصل ہو جائے گا چاہے سلطان اس کی طرف صراحتن تفویض نہ کرے یعنی جس لے سلطان نو کہندا ہے ایس شہردہ والی تو ہے کیا والی تو ہے تو او دنال کی حق اقامت دا حاصل ہو جانے کا مدعا دا کیوں کہ صراحت نہیں تو دلال تن بیچارہ متعلق نہیں ہے امرا العام حال ہے معاف کرنا سکتا ہاں بھائی لیکن قصبہ کبھی دن چ رکھنی مروز رکھنی اچھا ہوں اگ نو مسلا پچا ہے توجہ کہ ظاہر بات اہلیت نائب شرط ہے کہ اگر مسلب کو اور بچے نو ہے جی جی. کو جی. سمجھ لگی. جی جی. کامت جلدی کر پردہ کرا ہاں کر کیا کیا لاہ کی آخ مروت تو جناب جی نا آہلیت نائب جو ہے نا اب اہلیت کس وقت ایک ہے وقت تفویض ایک ہے وقت استنابت کیا ادھر دیکھ واقع تفعیدہ کی مطلب ہے کہ جیس وقت او اقامت جمعہ یا کوئی ذمہ داری اسنوں سونپ دائے تو سونپن دے وقت دے چاہلیت ہوے۔ ایک ہے اس وقت اہلیت نہ ہوئے مثلا اس لئے بچہ ہے لیکن جیس نے جمعہ ادا کرامان دی باری آئیے اور سال دو سالہ رہندہ سنو گزر گئے نے کچھ وقت جلے رہندہ سنو گزر گیا تو آہل بن گیا استنابت کے وقت میں حال بن گیا اب کون سے وقت کی عالیت مراد ہے تفویض کے وقت کی یا استنابت کے وقت کی نائب بننے کے وقت کی امیا وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ وقت استنابت کیا اور بعض نے کہا کہ نہیں تفویض وقت تفویض اچھا اب بات یہ ہے وقت استنابت جو ہے نا ایک چیز اور تیسری آ رہی ہے وقت اقامت تین وقت ہیں ادھر دیکھ بھائی وقت تفویض تو یہ ہے کہ جب وہ سپرد کرے وقت استنابت یہ ہے نائب بننا کہ جب یہ نائب بنے وقت اقامت یہ ہے کہ جب جمعہ وغیرہ یا کوئی فریضہ ادا کروائے قائم کرے تو کس وقت میں شرط ہے دی, آلیت. آلیت. تفویر نہیں اختلاف جو ہو گیا بعد نے تفیذ کا کہہ دیا کہتے استنابت لیکن کہتے ہیں علامہ شرون بلالی نے اپنے رسالے میں یہ لکھا ہے کہ وقت اقامت ہے دیکھو نیچے اب والے عبرت و اہلیت نائب وقت سلاد کیا مطلب وقت تفویض جہاں پاسے چکرو کر دو چیزاں کہ وقت صلات جس کو وقت اقامت کہتے ہیں وقت اقامت مت اور وقت استنابت نائب برنا کیونکہ تفویض میں غلط غلطی ہو گئی کیونکہ تفویض اور استنابت جہا ہے نا فرق نہیں ہونا جس میں تفویض کرے گا نائب بن جائے گا نائبیت استنابت دا, تے اقامت دا جی. دو وقت جی. کیا کیا کیا؟ اس دو اقامت دا وقت کیا وقت ہاں کی آخر وقت تفویض وقت استنا بھائی ہے دوسرا ہے وقت اقامت اب کس وقت مراد ہے بعد نے کہا بعد نے وہ کہا ٹھیک مرد نہیں آیا کیوں نے دیکھو ایسے تھے ویکو علی برد نائب وقت سلا تھے لا وقت امرے لائب وقت سلاد سلاد کے وقت میں ہے لا وقت ناپا وقت سلاد وقت کامت ہے دی. وقت سلاد کیونکہ کامت سلاد نہ وقت ہے نا مراد مطلب حتہ تفریح ہے دی. دی. کہ اگر امارہ سبیہ و سب کہ اس نے ذمی یا بچے کو امارہ امیر بنایا امارہ پڑھو کیا پڑھا ہے دی. لمر سب المل جمعہ کیا جمع فالغ بچہ بالغ ہو گیا وہ اسلامہ اور ذمی مسلمان ہو گیا کامت ہوا اب تو ظاہر بات ہے کامت کون کو حاصل لانا فواد علی ماسری ہن وہ تو نے جمعہ کہہ دیا کہ جمعہ تم نے کام کرانا ہے ہمارے یعنی کیا مطلب سلاۃ و خطبہ تم نے پڑھنا ہے مارو مرے سلاۃ خطبہ تم نے پڑھنا ہے یہ کامت جمعہ قائم تم نے کرنا ہے اب بے خلاف سراہ ہاں جب وہ سراحت نہ کرے کیا سراحت نہ کرے اس وقت ایسا نہیں یعنی اس وقت جو ہے وہ حق حکامت ان کو حاصل نہیں ہوگا کیا کیا کیوں کہ وہ اس وقت وہ ایک تو نااہل ہیں اور ادھر سے سراحت نہیں ہے ادھر سے سراحت نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں جو فتو خانیہ ہے نا اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہاضا قلباغ ہے کیا کیا ہاں یعنی کیا مطلب با وقت اقامت ان میں اہلیت ہو جائے کیا کیا مطبع مانن الراجحہ لیکن راجح یہ ہے آدم الفرق لبقو اجتفوید باطلا وعلیہ فالموت فرق آدم فرق جو ہے راجحہ ہے یعنی کیا مطلب کہ دوم وقتا کوئی فرق نہ کرو یہ استنابت اقامت اقامت کیوں لے وہ کوئی تفی باطل ہے اس وجہ سے کہ جب ان کو وہ مفت کر رہا ہے جمعہ اس وقت اہلیت ہے نہیں جب اہلیت نہیں ہے تو ہوں اب باطل ہو گیا لہذا علیہ ہے فل مطبر ہو تو علیہ ہے اس کے مطابق معتبر اہلیت وقت احلیت استنابت ہے مقصد کیا کہ بھائی جب وہ سپرد کر رہا ہے نائب بنا رہا ہے تو وقت استنابت ان میں اہلیت نہیں ہے جب نہیں ہے تو خانیہ والے فرما رہے ہیں کہ باطل ہے دونوں صورتوں میں سمانی بات کی فرق یہ کرنا یہ فرق کرنا کہ بھئی سراہتن جب ایسا کرے گا تو ٹھیک بخلاف اس کے جب سراہت نہ کرے تو, بھر تو یہ سراہت اور غیر سراہت میں فرق نہ کیا جائے کیا کیا کیا, کیا, کیا؟ تفویض ہی سرے سے باطل ہے اس وجہ سے کہ وہ حال نہیں ہے با وقت اجتنابت وہ حال نہیں ہے تو سرے سے تفیل باطل ہو گئی یا تفیل باطل ہو گئی تو آپ سراحت اور غیر سراہد کا کیا فرق کریں بھائی اب اس فتح خانیہ کی عبارت سے یہ معلوم ہو جا رہا ہے کہ بھئی اہلیت جو ہے نا امرے یہ اصل میں خلاصہ میں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ عبارت جو ہے نا وہ الا یہ آخر تک یہ عبادت کے آخری جملے جو ہیں یہ کس کے ہیں خلاصہ کے ہیں وہ خانیہ کی بارت ہے ادھر دیکھوئے नहीं. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بچے اور ذمہ زمی کو جمعہ جمع تفویض کرتا جی. ہے اور تو انہوں نے کہا کہ اگر وقت سلاد ایسا ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جائے گا اقامت ان کی درست ہوگی کیونکہ اس نے سراہتن تفویض کیا ہاں جب سراہتن تفویض نہیں کرے گا پھر اقامت کا حق ان کو حاصل <سحب> نہیں ہوگا چاہے مسلمان ہو وہ مسلمان ہو جائے بالغ ہو جائے یہ خانیہ نے کہا باز کا قول ہے اور راجی یہ ہے کہ سرات آدم سرات میں فرق نہیں ہے کیا کیا اسلام پایا جائے ابیت ثابت ہو جائے گی انہوں نے فرمایا بھائی موتبر ہے اہلیت وقت استنابت اور وقت استنابت میں جو دونوں نہ وہ بچہ ہے وہ تفریح بادل لے کے نہ آگے فرمایا رسالہ شرن برالی میں یہ ہے خلاصہ سے مانسو اس کے الفاظ مانا جی ہیں العبرت اہلیت وقت اقامت لا وقت اب وہ وقت وقت تفویض وقت اردن وقت استنابادت وقت اجازت یہ سب ایک مطلب ہے قبولہ یعنی سے جی. اچھا جی انہوں نے صاف فرما دیا وائم با کافی بادل عبارات معاجدی خلاف آؤں بعض عبارتوں میں اگرچہ اس کے خلاف کا مختصی آیا ہے لیکن فرمایا وہ صحیح نہیں ہے صحیح ہے کہ وقت اقامت آہلیت ضروری ہے جا. بول آہلیت دلوقت دلوقت دلوقت خانی والے صورت باطل آؤ صورت نہیں اچھا جی اگلا مسئلہ وقت والے فخر خطیب کیا <سؤال> <البرمت سؤال> <سؤال> علیحدہ مسئلہ ہے سنو اعتراض یہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی امام اعظم کی طرف سے جو خطیب مقرر ہو یا اس کے نائب کی طرف سے جیسے سلطان ہے وغیرہ وغیرہ کوئی یا اس کے جناب جی مامور کی طرف سے کوئی کیا سلطان خلیفہ آزم، امام اعظم یا اس کا نائب یا اس کا معذور اس کی طرف سے کوئی خطیب جمعہ کا مقرر ہو جاتا ہے اب کیا اس کو آگے نائب اپنا بنانا جمعہ پڑھانے کے لیے خطیب کو یہ جائزہ یہ جا نہیں ہے جبکہ پچھلے یعنی حاکم نے اس کو خطیب مقرر کیا اور آگے خطیب بنانے کی اذن سری, سری نہیں ہے سمجھ لیا گی یعنی آ اس, آ اجھے اجھے اجھے اجھے اس نے یہ کہا اجھے اجھے نہیں آگے بنا اب اگلے کا اذن وہ مسکوتانہ کے درجے میں ہو کیا اب یہ آگے نیا بنا سکتا کہ نہیں بنا سکتا یعنی مسکوتان ہاں یعنی چپ یعنی جیسے بارے کچھ در پہنا جائے اس میں ہے اختلاف لیکن یہ اہمبا کا اختلاف نہیں ہے جو اہل ترجیح ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے اہل تخریج جو ترجیح جو ہوتے ہیں نا یہ ان کا اختلاف نہیں ہے یہ ہے متاخرین کا اختلاف متاخرین آئی جی اچھا یہ چیز ہے اب وہ اختلاف کیا ہے بعض حضرات کا تین قولے تین قول مکمل کتنے کے قول ہیں تیر تیر تین بعض نے کہا کہ استنابت فی الخطہ کا وہ مالک ہے یعنی نائب بنانا کسی کو نائب گرفتن کے خطبہ کے اندر, خطبہ کے اندر. नहीं. صرف لامتقن متلاقن نہیں नहीं. لیکن وہ بھی ضرورت کی وجہ سے اچھا اسخر اللہ مطلقن کا مطلب یہ ہے ہاں اسخر اللہ ایک منٹ ایک منٹ استنابت فی الخطبہ کا کیا مالک ہوگا تو بعض نے کہا متلقن مالک نہیں ہوگا چاہے ضرورت ہو جانا ہو ہاں اگر تفویض کیا جائے بادشاہ او حاکم کی طرف سے کہ تو استنابت کر سکتا ہے آگے نائب بنا سکتا ہے خط کا اور امام نماز کا تو وہ آگے کر سکتا ہے بعد نے کہا اگر ضرورت ہو تو جائزہ ہے بعد نے کہا مطلب کرنا جائزہ تین کال ہو گئے ادھر دیکھو بعد نے کیا کہا مطلق کرنا جائز ہے اگر تفویض ہو تب ٹھیک ہے بعض نے کہا اگر ضرورت ہو تو متلاکنج ہے یہ تین قول ہیں اور جو شارے ہیں اور مصنف ہیں وہ آخری قول کو پسند کر رہے ہیں متلاکنج بات اب سمجھ آئے گا ترجیح کے ہے اس کو چھوڑا یہ لمبا مسئلہ اب جناب جی نا اللہ اللہ علاش... علا... ش... جمن جو ہے نا یہ ہے فوات کے خطرے میں کیا؟ فوات فوت, کیا? فوت ہونے کے خطرے میں ہے کیوں اس کا وقت ہے مادھو تو اگر اس کو کوئی کمیاں کوئی اگر اس طرح مثلاً وہ کسی از ضرورت کی وجہ سے جو بلا ضرورت خطیب نہیں کراتا تو یہ انتظار کرتے رہے کیا یہ حاکم سے پوچھنے تک بیڑا کرک ہو جائے جمعہ جاتا رہے فواد کے خطر میں فقان المروبی عیدران بل استخلاف ہے دلالتن تو اگرچہ سراہتن نہیں ہے جس لئے حاکم انہوں نے ان وہ نائب بنایا وہ تو دلالتن آ گیا لیکن قضاء کا یہ حکم نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا قاضی جو ہے نا قاضی جب حاکم قاضی بنائے گا تو قاضی اگلا نائب نہیں بنا سکتا قاضی قاضی نہیں بنا سکتا کسی کو وہ اپنا نائب نہیں رکھ سکتا کیوں کہ قزا جی ہے شرف فواد پر نہیں ہے یعنی خطرہ خطرہ دو تو نہیں وہ ظاہر ظاہر یہی ہے ظاہروں میں نہیں باہر آتے ہیں اور ظاہر ان کی بارات سے یہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ظاہر صرف ان کی بارات سے یہی ہے یہ مطلب اس کے برخلا خلاف ہے ظاہر ہے ففل بدائے بدائے کی عبارت پیش کرتے ہیں जी जी تاکہ پتہ چل جائے کیسے ظاہر ہے जी जी کہ کلو من مالک الجمہ آتا مالا کا ایک عام دقری جڑا جمعے کا مالک من سی یعنی خطیب وہ اپنے غیر کو قائم کرنے کا مالک بھی کتاب ہے امام ابن جور و باش کی امام ابن جر کی یہ صاحب باہر کے شیخ المشائق بھی استاد نے اور نجات کا معنی ہوتا ہے گھاس کو اس کے مقام میں تلاش کرنا کتاب کا پورا نام میرے خیال میں جو یہاں پر لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے ہاں جی سونا باش. اچھا یہ ہون جڑا ہے نا پہلا قول کہ متلا جائز نہیں یہ ملا خسرو کا ہے صاحب درار کا دوسرا قول یہ ابن کمال پاشا کا ہے امر اور تیسرا قول محب الدین ابن جروباش کا ہے اور پھر شار منیا کی اسی بھی قائل ہیں مرحان ابراہیم حلب اسی کے قائل ہیں صاحب بارشی کے قائل ہیں صاحب نارسی کے قائل ہیں شرم بلا اسی کے قائل ہیں مصند اسی کے قائل ہیں صاحب دور کے قائل ہیں اسی لیے اے اس کی ترجیح کے لیے انہوں نے مؤخر رکھا ہے جی میں ہوگا نا پسندیدہ گلا آخر جا کرا گا سمجھ لگے گا ہوں نا بالوں کا کئی باراں تقدیم کرے دی دی تو ترجیح بن ترجیح ترجیح دی علامت بن جائے بعد تاخیر ترجیح دی علامت ہوں جی جی ہوں شیر پڑ النا خان چوندہ چوندہ شیر آدھے آخر اے نو تاخیر وجہ ترجیح ہے ہاں ایک اے وجہ ترجیح ہوں صاحب ہدایت ہے جی صاحب ہدایت ہیں کردینے کے جیڑا قول انہاں دے مرجع ہوندا انہاں نے اخر وچ لے اوندے نے تاخیر وجہ ترجیح بنے گی جی ہن سننا ایک وقت بھائی کو کتا تو مطلب تھا دیا نہیں دی کتے پہنچ گیا جی دور دیوار پھر تاخیر وجہ ترجیح بنے گا کی وجہ ترجیح بنے گا. اچھا جی مسل کشوگلے ضرورت کیوں میں نی. کہ جی میں وہ کسی کام میں مشغول ہے اکامت جمعہ تو زیادہ تفویض و علاقہ ہی نہیں ویلا یعنی اور کان لا ہاں یا ضرورت ہا. بالکل نہ ہوئے نی. یا ادھر ایسا ہوئے کہ ادھر کا اضارہ ممکن ہو ادارہ ممکن ادارہ ممکن اور احکامت جمعہ اس, جمع اس کے بعد ہو سکتا ہو سکتا وقت نکلنے سے پہلے پہلے تو پھر تفویض دوسرے خطیب کو نہیں ہو سکتی پھر انہوں نے فرمایا کہ اکامت جمعہ عبادت ہے دو چیزوں سے خطبہ اور سلاد اور موقف اول ادن اوسانی نہیں ہے دیر میں رکھنا ہے بڑی نقطے کی گل جی کیا کیا, کیا؟ موقف اذن اقامت جمعہ عبارت ہے دو چیزوں سے خطبہ اور سلاد یعنی خطبہ پڑھنا تو نماز پڑھانا مار مار مار, مار, مار دے دے یہ ہے اقامت جمعہ لیکن جہاں اذن امام موقوف ہے Oh, <تصال> <تصال> <تصال> وہ صرف کیا خطبہ اجازت والا مطلق ان جائز کو نہیں <خطبا> جسل یہ شرط ہے نا شرط اگو آ رہا یہ شرائط اس اسی واسطے کی سلا جمع خدے آ گیا نماز پہلے آ گیا نماز جمعہ ہاں میرے بھائی. شامی فرماتے ہیں متلاک بلا ضرورت ہونا فرمایا ہے. ہونا چاہیے سی سی بلا باقی حقیقت ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل بالکل اسے امداد کے حوالے جی گل لکھی ہو چکرو جواز استخلاف للخطب و صلات مطلقا بعذر بغیر عذر حال حضرت حال غیبت جواز استخلاف للصلاه دون الخطب یعنی ادھر دیکھو ایک خلیفہ بنا لو کہ نو جڑا خطبہ دین والا ہے او خطبے دا خلیفہ کسن دا بناوے نماز دا ج بناوے دونوں دا ج بناوے عذر نال بناوے بغیر عذر دے بناوے سب ٹھیک ہے مطلق ہن سمجھ لگ گئی جک نہیں اے یار میں ہن جویں اگلے میں نہیں میں آکر... نماز پڑا جی جی جی. میں اس طرح یار خطبہ پڑھا سارا متلا کر اگ ایک نو مسلا لکھا رہے معلوم ہو گیا استخلاف درست ہو گیا نا درست ہو گیا لیکن گل سمجھو کہ وہ یہ اگلا مسئلہ جسل بیماری وغیرہ ہی پڑے گا نماز پڑھائے گاہ جسل فقط نماز دا خلیفہ بناوے اگلے نو کیا حدس کی وجہ حدس لائق ہو گئی اس نماز واسطے کسی ہو جی میں بنایا ہن دیکھا گے نماز بعد ہوا یا نماز اندر شروع تو پہلو بنایا کیا پہلو کی نماز والے شروع نہیں کی میرا بولو ہے ٹوٹیا تو میں نماز پڑھا فرمند نے اگر ہوماز اندر شروع بعد تے جیڑا بھی اس دی اقتدادی صلاحیت رکھتا ہے عوضہ استخلاف درست ہے جیڑا مقتدی بن سکتا ہے عوضہ استخلاف درست ہے جیہوے شروع ہون تو پہلوں تو خطبے تو بعد کیا کیا شروع ہون پہلو پہلو پہلو پہلو پہلو خطبے تو ہون خلیفہ دیواست خ... ہون ایدہ خلیفہ نائبو بنے گا کہ جیڑا خطبے میں حاضر ہو چکیا ہوئے یا بعض حصہ خطبے دا شون چکیا ہوئے اور مسئلہ مسلا بریک جائے بالکل ایکتدا اہلیت بڑا بری مسئلہ یا پورا خطبہ یا پھر اہلیت بھی ہوئے ने اور آلیت اقتد یعنی متدام بننا درست ہو کیوںکہ اگر پچھ امی کھڑے ادا کی پیچھے ایکتد امام نہیں بن سکتا مختلف دلدی سمجھ نہیں بات کیا یہ مسئلہ بڑا بریق مسئلہ ہے نمبر تے انہیں موجود بھئی اگر نماز شروع حال نہیں کی تھی خطبے تو نماز آستے خلیفہ مقرر شرط ہے کہ جڑا انہیں مقرر کرنا ہے نا اسی ایک تے امام بڑھن دی اہلیت ہوجا خطبہ کھول جا بال سن چکا ہو چار سو نبی چن لمبی میرے ڈانگ چار سو نبے ہاں ہوں سمجھ لیا جی نہیں تے جے شروع کر چکیا نماز صرف امام بن دی سلاحیت پیچھے خلیفے ہوئے ختم شبت کو نہیں ہاں نماز دوران اچھا مرغت شارا فی الفتحت المکان العالی لی شارا فل فواد دمانہ بن جائے گا فوت ہونے کی بلند جگہ پر ہے سمجھ لگی ہاں جانچ جہاں فوت ہونے کا بہتا گمان ہے بہت خطرہ خطرے تو منگ گیا اگے یار ہاں مایا پیام ہوئے الجمعہ ابن جما یہ لکھے نہیں گلا بس اتنے تک رہنے دو لفظ بولتے نظام گے اس کر نہیں طرح حق ثابت ouais. اقامت اقامت اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر آسلمی ہوتے مخر کر رہے جی اگ آ رہا مطلب جما تھا پڑھ گا یار نو پڑھ گئے جمع ہو جمیا <تصفح> جو چل رہی ہے بالکوا سمجھ نہیں ہوئی کافر ہی مسلط ہوتی سورت آخر صرف ہو <tap> دارال <سؤال> ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>